بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وحمد اللہ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت اللہ سکن صحیح موجود تمام خاران اور باقی سامعین کو بھی شم و سلام عرض کرتے ہیں. فی فکل سلسلہ درس باب العتکاف درس نمبر چار پیش نمبر ایک سو ستائیس ایسے ارتقاف کے ارکان پڑھ رہے ہیں ان میں شاخر سے دو پہلے دو پیراگراف ہیں اصطفی کا تو حضرت شاشر محمد نین جو ہیں ارتقاف کے ارکان بیان کریں کل بارہ ارکان ہیں ان میں سے ایک جو آپ نے کل پڑھ لیا تھا کہ دوام ذکر او کسرت ہو جب آپ ارتقاف میں بیٹھے ہوئے تو مسلسل اللہ کو کی یاد میں رہنا ہے یا کسرت تو یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن پا میں فرمایا یا اللہ دذی نام نسکر اللہ ذکر ان کا اللہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور سب بھی و ہو بکرتا ہوا سلا اور اللہ کے تصویر رسو و شہ البتہ یہ احتیاط جو صرف احتکاف سے مربوط نہیں ہے یہ شاید میں تو ہمیں ہمیشہ زندگی بھر اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنے کا حکم ہے اور چونکہ ارتکا مخصوص عبادت ہے جو آپ نے صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہی وقف کیا ہے نوقات و لمحات کو اس میں آپ نے کوئی اور دنیاوی کام نہیں کرنا ہے لہٰذا اس میں اللہ کو کثرت سے ہی اور تمام وقت اللہ کی یاد میں ہی گزارنا ہے اس لیے شاسن نے اس کو ارکان کے طور پر ذکر فرمایا اب اس کے بعد نواں رکن جو ہے نواں رکن اعتقاف کا رکن فرماتے ہیں امین ہیں ان ارکان میں سے ایک رکن نواں دوا مسم تھے ماننا سے اب میں بدھا ہوا ہے تو دوا مسم یعنی ہمیشہ خاموش رہیں مسلسل خاموش رہیں ماننا سے لوگوں سے یعنی لوگوں سے کسی قسم کی بات کوشش کریں ان نہ کریں کوئی دنیاوی بات ان نہ کریں لما قال صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحکمت و عشرت و ازائن حکمت کے کل نو جز ہیں نو ساری حکمت کے کل دس جز ہیں عشرت دس ازاں ہیں پھر اس دس میں سے تیس اتن المنہ دس میں سے نو کے نو جز پھر سنتے خاموش رہنے میں حکمت کے کل دس جز ہیں دس پارٹس ہیں دس حصے ہیں ان میں سے نو کے نو خاموش رہنے میں ہیں وہ واحد الیکلعزلت لوگوں سے الگ تھلگ رہنے میں ہے عزلت الناح تو اصل چیز جو ہے خاموشی کے اندر بہت سے حکمت مذمر ہے کیونکہ انسان کی زبان ہے جس کو آپ استعمال کریں گے تو اس سے غفلت میں دنیا کی سو باتیں جو آپ کے لیے قیامت میں نقصان دے ہیں دنیا میں آپ کے دل کو زنگ لگنے کا سبب بنتا ہے انسان کے زبان سے نکل جاتا ہے اور اس طرح وہ عظیم حکمتیں ہم سے ہم ان سے محروم ہو جاتی ہیں لہذا اعتکاف جو ہیں لیکن ان جو حکمتوں کے حصول کے لیے عام ترین حکمت اللہ کی عظیم معرفت کے میں جو چیز ہم نے عام حالت میں جانتے ہیں ایک چیز کو انسان نے علم کے ذریعے سے جان لیا تو اعتقاف صحیح شہد کے ساتھ انسان رکھیں تو اس کے گناہوں سے دل پاک ہو جائیں تو وہ علم کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے کہ وہ ہے ع الیقین علم الیقین سے پھر عین الیقین پھر جو چیزیں پہلے علم کے ذریعے جانتے تھے دلیل کے ذریعے وہ اپنی آن سے دیکھنے لگیں گے اور جو لوگ ع الیقین کے منزل پر ہے وہ ایسے مقدس اعمال کے ذریعے سے اللہ کی سچی عبادت بندگی اور اعتکاب جیسی خاموشی سے کی جانے والی عبادت کے ذریعے سے اور مسلسل اللہ کی یاد میں رہنے والی عبادت کے ذریعے سے یعنی اس کے علم کا مرحلہ الیقین سے حق الیقین کے منزل پر پہنچ سکتا ہے تو جو عام ترین حکمت یہ اللہ کی معرفت ہے اس کے دین کے تعلیمات کی معرفت ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اسٹیج پہ آپ پہنچ جاتے ہیں پہلے جانتا تھا آپ دیکھنے لگتے ہیں اب دیکھنے پہلے دیکھتا تھا آپ اس کو اپنے اندر پانے لگتے ہیں اس حقیقت کو لہٰذا یہ حکمتیں ہیں جو خاموش رہنے میں ہیں اس لیے کے ارکان میں سے چپ رہنا سنت ہمیشہ اور دسواں رکن شاش علیہ الرحم و حرمت ومینا اور انہیں ارکان میں سے دسواں رکن ان میں سے کیا ہے استغراق اوقات ہے یا جتنے جگہ جتنے جن میں آپ احتقاف میں بیٹھیں گے اس میں مستغرق رکھیں ہیں جی کوئی بھی وقت جو ہے آپ نے خود کو بیکار نہیں رکھنا ہے ہاں جی تو اوقات تمام وقت مشہور رکھیں خود کو اس ذکر یا اللہ کے ذکر میں ہاں جی سبحان اللہ الحمدللہ للہ لال اللہ اللہ اکبر استا درود شریف اور ایسے ہی ہاں جی اگر کوئی مرشد اس کی رہنمائی کر رہے ہیں تو وہ مرشد جو تصویر دیں گے وہ پڑھیں گے ورنہ جو ہے آپ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لال اللہ پڑھتے ہوئے آپ اعتقاف میں بیٹھ سکتے ہیں درود شریف پڑھتے ہوئے اسلّہ پڑھتے ہوئے کلمہ تمجید پڑھتے ہوئے اس کے علاوہ ہمارے دعوت شریف میں جو مختلف روندنوں کے جو تصبیحات دیا ہوئے ان کو پورا کرتے ہوئے ہاں جی کوئی بھی اللہ کی ذکر فکر آپ کر سکتے و تلاوتی تو اللہ کی کثرت سے ذکر پڑھنے میں و تلاوت تلاوت قرآن پاک کرنے میں یہ نہ ہو سکے و تصب سے مراد یعنی سبحان اللہ پڑھنے میں مصروف رکھے خود کو ود تمحیط خدا کی مدح ہمراد الحمد للّہ الحمد پڑھنے میں خود کو مصروف رکھیں و تحلیل یعنی لال اللہ پڑھنا وہ لال اللہ پڑھنے میں خود کو مصروف رکھیں و تقبیر یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے یعنی اللہ ابر پڑھنا تو یہ چار لفظ آیا ہے اس سے مولات ہیں میں یعنی اپنے اتقاف کو تسبیہات اربا پڑھنے میں مشروع رکھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ و اللّہ یہ مراد ہے اس تسبیح تحمی تحلیل تقوی سے یہ تسبیہات اربان مراد ہے اس طرح صافی علاقے میں لاہقو ولا قوت اللہ بلَََََََََََََََََََ علی العظم یہ جو ہے کم تمجید جب بولے گا یہ سبھی پڑھا جاتا ہے تسبیحات تسبیہات ارباعت چار تسبیح سبحان اللہ ایک الحمدللہ للہ ایک ہاں جی اللہ اللہ ایک اللہ اکبر ایک،, ایک تو کیونکہ تصبی میں سے اس تصویر کی بہت بڑی شانی ہے جامع تصویر ہے چار رکن ہیں حدیث میں آتا ہے ارشِ الائی کے چاروں رکن پر یہ تصویر لکھا ہوا ہے بیت المعمول کے چاروں رکن پر یہ تصویر لکھا ہوا ہے حادث میں یہ تصویر انسان پڑھتے ہیں تو اس کے گناہ جو ہے جس طرح موسم خزان میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں بند مومن کے جسم سے گناہ گر جاتے ہیں اور گناہوں کو بخشا جاتا ہے اس کی گناہوں کو اور اس وہ بندہ جو یہ تصویر کثرت سے پڑھتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے عادی موجود ہے اس کا بہش باقی تمام لوگوں سے خوبصورت ہوتا ہے اس طرح کے عادی بھی اس اس کے کی بہت زیادہ حضلت ہے اس کے سب سے بڑی حجلت کے لکافی یہ علم شریف کے برابر ہے علم شریف کے ثواب الجن میں برابر ہے اسے ہمارے فرض نمازوں میں اگر آپ نے آخری دو رقط جس میں صرف الہم پڑھی جاتی ہیں اس کی جگہ پر نے یہ تصویر پڑھ لیا تو بھی نماز صحیح ہے ہاں اس تصویر کو بھی آپ ایک دفعہ یا تین دفعہ پڑھ سکتے ہیں الحم نہ پڑھیں آخر رقت میں جس میں صرف الہم پڑھنا ہے بس معلومات اس تصویر کے بہت بڑی فضلات لا سے نے اسی با فضلت تصویر کا ذکر فرمایا اور اس کے علاوہ وہ کثرت النواخیل کا اثرت ہے نواخل پڑھتے رہیں ہاں جو ہمارے دعوت میں مختلف نواخلات ہیں نماز تصویر اس کے علاوہ بھی وسلِ صلاحت نخلی رقط نقرِ اللہ میں دو رقت نخل پڑھتا ہوں اور کہ آپ ہزاروں رکت بھی پڑھ سکتے ہیں سورہ بھی جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ کسرت نوافل منصلاط نماز میں سین یعنی کثرت نوافل نماز نخلی نمازیں پڑھیں ہاں جی آپ شایست فرماتے ہیں یہ جو عبادتیں ہیں تلاوت کلام ہے ذکر ہے اور قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ تصویحات ہے اور دوسری نفلی نمازیں یہ سب آج ایک یہ سب باد عدال فرائض فرائض کو ادا کرنے کے بعد تین نماز کی فرض پانچ بات کی جو فرض نمازیں ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد اس کو اپنے وقف جماعت سے پڑھیں گے ہاں جی اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ تجبیحات پڑھنا ہے یعنی میں نوافل پڑھنا بھر کے نماز کو چھوڑ دیں ہاں جی فرض کو چھوڑ دیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جہالت حالات کی وجہ سے اعتکاب میں بیٹھ جاتے ہیں اپنا کوئی وضبہ پڑھ رہا ادھر فرض جماعت ہو رہا ہے وہ جماعت میں شرکت نہیں کہتے اسی مسجد کے اندر میرا تصویر ختم ہونے کے بعد پڑھنا ہے وہ بے قوی کی انتہا ہے وہ انسان اس کو معلوم نہیں جماعت کے کتنا صواب ہے آپ یہ تصویر پڑھ لیں شواب کے لے کے لیے ہاں جی ہزاروں لاکھوں تصویر فرض جماعت کے مقابلے میں اس کے ثواب کم ہے فرض جماعت کو چھوڑیں گے گناہ ہیں ان تصبیحات کو چھوڑیں گے گناہ نہیں ثواب ہاتھ سے گئے تو اس طرح شاست یہ فرمانا چاہتے ہیں اس طرح کیا غلط کام نہ کریں فر ٹیم ٹیم پہ فرض نماز کو صحیح طریقے سے بانجیں اور اس کے بعد حضور قلب پڑھیں فرض سے زیادہ ہونے کے بعد جتنا ٹائم بچتا ہے اس میں اللہ کے ذکر تلاوت قرآن اور باقی تمام تجبیات نقلی نمازوں میں اوقات گزار دیں اور ان میں سے گیارہ جو ہے شمار نہ فی الخواتی نہ فی الخوات لطین نہ انہیں خود کے دل و دماغ سے نکال دینا خواتین ان سوچوں کو ان تمام سوچوں کو اللہ جو کہ تعلق تعلق رکھتے ہیں بیمار سے اللہ کے غیر سے کوئی بندہ کوئی کاروباری بندہ ہو سکتا تو احتکاب میں بیٹھ کر اپنے ارتکاب اپنے کاروبار کے حساب کتاب میں ذہن کو مصروف نہ رکھیں کوئی بندہ کوئی اور کام میں مصروف تو احتکاب میں رہ کر ان کاموں میں جو اللہ سے تعلق نہیں رہتے ان میں مشروع نہ رکھیں بلکہ وہ تمام فکر اور سوچ جو اللہ کے علاوہ بھی کاموں سے آپ کے ذاتی مسائل سے مربوط ہیں ان سب سے اپنے ذہن کو فارغ کر کے صرف اور صرف اپنی پوری توجہ اللہ تبار و تعالیٰ کی یاد پہ مرکوز رکھیں اور صرف اسی کو ذہن میں رکھیں بس دنیا کی کوئی بات آپ نے جتنے دن اعتقا میں بیٹھنا ہے ذہن میں آنے نہیں دینا ہے دل دماغ میں آنے نہیں دینا اور آخری رکن جو ہے خیصیت فرماتے ہیں وہ امین ہاں یعنی آخری بارواں رکن جو ہے ترک ہے آپ نے انسان کو جو انسان کے میں شیطان بہت سے فطور ڈال دیتے ہیں تو دے بہت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے کاموں پہ انسان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں یہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا اس طرح ہوتا تھا اچھا تھا ہاں یہ نہیں ہونے چاہتا وہ نہیں ہونے چاہتا ہے اپن زندگی کے بارے میں ہاں جی کچھ اس کو مشکلات ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہر فھیل پہ لبے کھیلنا اللہ نے جو کچھ کیا اس کائنات کے بندن یا میرے بارے میں سب اللہ نے صحیح کیا ہے جو اس سے بہتر سلدھ نہیں ہو سکتے تو یہ آپ کا سوچ ہونا چاہیے مدعومی نے انہیں ارکان میں سے بار یہ رکنی ہے ترک ال اعتراض اعتراض کو ترک اللہ ما ان کاموں پر فالہ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے انجام دیا ہے ان پر کسی قسم کے اعتراض نہیں کرنا وہ علامہ ان تمام کاموں پر اللہ جو اللہ نے مقدر کیا ہے کسی انسان کے یا اس کائنات میں معین فرمائے مقدر کیا بالحکمت البالغہ تھی اپنے اس حالیہ حکمت بالغہ سے ایسی حکمت جو عرشے کی حقیقت تک پہنچتی ہے اپنے حکم حکمت کے ذریعے سے اللہ نے جو کچھ مقدر کیا انسان کے کی مقدر میں لکھا کائنات کے عرصے کے بارے میں معین کیا اس پر کوئی اعتراض نہ کرے ایسی حکمتیں جو اللہ نے مقدر کیا اور ان حکمتوں کو اندر کرنے میں اقول البشر انسانی عاخل ہاں جی انگماس یہاں فی اللہ کے تھی انسانی عقل جو ہے ہاں جی اللہ کے تعلقہ سہلی ان نچلی پست ہاں نچلی اور پست امور سے تعلق رہنے کی وجہ سے ان گیما سے اس میں غرق ہونے کی وجہ سے قاصر تن ان انسانی عقل عجز ہے خن حکمت یا اللہ تعالیٰ نے ہر کام کو جس طرح سے کیا اس کی خن حکمت یعنی اس کی حقیقت کو جاننے سے یعنی اس, اس اس چیز کی اس کام کی حکمت کی اصل اور حقیقت و حقیقت کا حکام کو ہاں اس کو جاننے سے انسانی عقیل عادیث ہے اور اللہ کے ذات وہ فعال لی اللہ وہ ذات ہے جو انجام دینے والے لمائری جو چاہیں لہذا اللہ نے جو کچھ آپ کے اپنے بارے میں فیصلے کیے ہیں ہم یعنی اس پر بھی لبے کے مکمل راضی اس کائنات میں کے بارے میں بھی جو کچھ اللہ کے فیصلے ہیں جو نظام اللہ نے حاکم کیا ہے اس کے بارے میں یہ آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ نے جو کچھ کیا ہے سب صحیح کیا ہے کیونکہ فتوارک اللہ وسن خالقین اللہ کی ذات بابرکت اور بہترین خلق فرمانے والا ہے بہترین مقدر کرنے والا ہے تقدیرات کو لکھنے والا ہے اس کے کسی کام میں کوئی بھی نقص نہیں ہو سکتا اس نے جو کچھ کیا ہے حق کیا ہے لہذا جو ہےش فرماتے ہیں جب ارتقاء میں بیٹھا اللہ کے کسی بھی کام پہ تو اللہ نے مقدر فرمایا اپنی حکمت والغہ سے اور انسانی عقل ہاں جی بقول البشر لینغ ماں سے اس کا غرق ہونے کی وجہ سے اللہ کے سر مادی تعلقات میں غرق ہونے کی وجہ سے پاس عمر سے تعلق رہنے کی وجہ سے قاصرت العجی ان انکن حکمت اس کے ان کاموں کی حکمتوں کی حقیقت کو درخ کرنے سے تو ان پر اعتراف کو سمجھ میں نہیں ہے تو اعتراض نہ کریں یہ احترام بولیں اللہ نے جو کچھ کے سب صحیح کیا اللہ سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے. کوئی حکیم نہیں ہے کوئی عالم نہیں ہے کوئی سمیم عرصے نہیں و فعال وہ ایسے اللہ جو خوب انجام دینے والا ہے جو خود چاہیں ہے آگے شاسر فرماتے ہیں یہ شرائط بارہ تین شرائط بارہ ارکان بیان کرنے کے بعد فونی ذکا خپت جو شاعر احتکاب رکھے اہتکابً مشروطن بھی شرائط ایسے احتکاب جس میں یہ بارہ تین شرائط اور یہ بارہ ارکان پر مشتمل مشروطی ان شرائط پر مشتمل اعتکاب رکھیں مبنین یعنی مشروط احتکاب رکھیں جن میں یہ بارہ شاہ ارکان ہیں مبنین اور وہ احتکاب مشتمل ہو اللہ تلک ارکان اور یہ بارہ ارکان یعنی وہ تین شرائط اور یہ بارہ ارکان پر مشتمل ہو کر کے اس پورا اعتقاف رکھیں تو خالص ریا عام ترین بات ہے اس میں کسی قسم کی دکھاوا کا پہلو نہ ہو ریاض سے خالی ہو و سمرتی اور شہرت کے پہلو سے بھی انہیں دکھانا سنانا کا کوئی پہلو نہیں ہے خاموشی سے ارتقاف میں بیٹھے ہیں خاموشی سے نکل آتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس طرح بیٹھیں نہ آپ کا بیٹھنا کسی کو پتہ چلے نہ نکلنا کسی کو پتہ چلے ہاں جی حضرت ندوی دن پورا فرماتے ہیں میں بندے اس بیٹھے نہ آپ کا بیٹھنا کسی کو پتہ نہ نکلنا نہ کہ شور شرابات جلسوں کی طرح سے اعلان کریں کہ میں اتکاب دے رہا ہوں اگر آپ نے اس طرح ریا اور سما سے پاک رکھ کے رکھیں گے تو اشتہفات من ثواب ہی تو آپ کو فائدہ ہوگا احتکاف کے ثواب سے یعنی پھر تو آپ کو پورا پورا ثواب مل جائے گا احتکاف کا اگر آپ نے ان شرائط اور ارکان پر مشتمل احتکاف کیا تو شاثر نے وین فرمایا اگر ان سے ہر کر آپ اپنے منمانی احتکاف کریں گے جو آپ اپنے جی میں آ ان کو شرائط ارکان نے ڈال کے ہاں تو وہ بھی ایک بدتی عمل بن جائے گا پھر یقیناً قابول نہیں ہوگا اس کا نتیجہ نقصان کے علاوہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں دعا کردہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی تو